امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ سے خطبات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک مرتبہ ایک شخص اٹھ کر آپ کے سامنے آیا اور کہا یا امیر المومنین علیہ السلام آپ نے پہلے تو ہمیں تحکیم سے روکا اور پھر اس کا حکم بھی دے دیا نہیں معلوم کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے یہ سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا اس سلسلے میں خطبہ نمبر 119 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے عہد وفا کو توڑ دیا ہو اس کی یہی پاداش ہوا شُعا کرتی ہے خدا کی قسم جب میں نے تمہیں تحقیم کے مان لینے کا حکم دیا تھا اگر اسی امر ناگوار جنگ پر تمہیں ٹھہرائے رکھتا کہ جس میں اللہ تمہارے لیے بہتری ہی کرتا چنانچہ تم اس پر جمے رہتے تو میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلتا اور اگر ٹیڑھے ہوتے تو تمہیں سیدھا کر دیتا اور اگر انکار کرتے تو تمہارا تدارک کرتا تو بلا شبہ یہ ایک مضبوط طریقۂ کار ہوتا لیکن کس کی مدد سے اور کس کے بھروسے پر میں تم سے اپنا چارہ چاہتا تھا اور تم ہی میرا مرض نکلے جیسے کانٹے کو کانٹے سے نکالنے والا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بھی اسی کی طرف جھکے گا خدایا اس موزی مرض سے چارا گر آجز آ گئے ہیں اور اس کنویں کی رسیاں کھینچنے والے تھک کر بیٹھ گئے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور قرآن کو پڑھا تو اس پر عمل بھی کیا جہاد کے لیے انہیں ابھارا گیا تو اس طرح شوق سے بڑھے جیسے دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اور دست بدست اور صف بصف بڑھتے ہوئے زمین کے اطراف پر قابو پا لیا. ان میں سے کچھ مر گئے, کچھ بچ گئے گئے بچ نہ زندہ رہنے والوں کے مشدے سے وہ خوش ہوتے ہیں اور نہ مرنے والوں کی تعزیت سے متاثر ہوتے ہیں رونے سے ان کی آنکھیں سفید روزوں سے ان کے پیٹ لاغر دعاؤں سے ان کے ہونٹ خشک اور جاگنے سے ان کے رنگ زرد ہو گئے تھے اور فروتنی و آجزی کرنے والوں کی طرح ان کے چہرے خاک آلودہ رہتے تھے یہ میرے وہ بھائی تھے جو دنیا سے گزر گئے اب ہم حق بجانب ہیں اگر ان کی دیت کے پیاسے ہوں اور ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹیں بے شک تمہارے لیے شیطان نے اپنی راہیں آسان کر دی ہیں وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی ایک ایک گرہ کھول دے اور تم میں یکجائی کے بجائے پھوٹ ڈلوائے تم اس کے وسوسوں اور جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رہو اور نصیحت کی پیشکش کرنے والے کا ہدیہ قبول کرو اور اپنے نفسوں میں اس کی گرہ باندھ لو